صلى الله <سؤال> اللهم صل على سيدنا برادرم مكرم حضرت علامة مولانا محمد سعيد أحمد سعيد فاروي مدرد الله العالي مهتمم منصقرم جامعا جاء القرآن <تصفيق> نظر حسین قرائی صاحب نظر حسین قرائی چشتی صاحب محمد مصیب الدین چشتی محمد جلال چشتی محمد ابراہیم قرائی صاحب خالد حسین قرائی صاحب غلام پاس قرائی صاحب محمد افضل قرائی صاحب تمام <تصفيق> حاضرین و سامعین جلسہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ مبارک صاحب مختصر اور حام الفاظ جناب نے سماعت مولانا بحب اللہ تعالی بندہ نہ بھائی بیٹھے بیٹھے اللہ اور اس سور جدید دینا تمام دوست اپنا چاچے نظر اس واقعی میں پھر موضوع زخم موضوع کلام ختاب سید پاک ہے یا شرح اللہ سید پاک ہے یا شرح پاک ہے موجود دنیا کے دن پہلی بار حق تقریب بلکہ میں آخ گا کہ اے سی موضوع نو علا سمجھنے بھی اور اس قریب ہون کی بھی ضرورت کسی نے موضوع کا مقصد اس بہت بڑے کتنے اور گمراہی تو بچا ہے جہاں لوگ چکیا خواس ہو فیل گیا میاں سید پاک ہوں شرح کی سید پاک ہوں شرح کی کہڑی لوڑ ہے سید نو شرح نہیں درد سید ہوا تو پاک جگہ کر گیا وہ خود سمجھ بیٹھے ہوئے پال سن شرح کی کہڑی لوڑ ہے لوگ بھی یہی ذہن رکھ لیا ان بارے اور انہوں خود بھی اپنے بارے ذہن رکھ لیا یہ نتائج ایڈے غلیظ نکل رہے ہیں دن ب دن سید لوگ عقیدہ اہل سنت جہ اسلام تو ہی دور ہو کے اسلام دے منکر بنتے جا رہے ہیں رسول اللہ کے مقابلے آدھے جا رہے ہیں دش واپس لیا نو اپنے نانے پاک سیدا صرف ل... واپس چلا اس گبراہی اور اس کفر کو بچاؤ آستے. نا چیز نے اس موضوع کا انتخاب کیا تیسری جگہ جیش ہو رہا ہے تیسری جگہ پہلا دو ضلع چیش کیا ایک ضلع بہاور نگر اج تیسرا ضلع لگا ہے انشاءاللہ اللہ رحمان کو پانچ ست ضلع چم کر دیا گا ہر مسلمان تک یہ صحیح خبر پہنچ جائے گی میرے دوستو جس طرح سے اسلام دے دیگر اصطلاحات الفاظ دے غلط معنی غلط مطلب یورپ کی تعلیم اور معاشرے پیدا ہوتا ہونا اسی طرح سید پاک کر بھی مطلب بہت غلط ہو رہا ہے اسلام دیا کئی تعبیر کئی اصطلاحات کئی الفاظ جنہ کے غلط من غلط مطلب مانے، کفر اور گمراہی کے مان لوگ لگ پائے مسلم عام لفظ استعمال ہوتا ہے حدیث چیا اتہر و شتر جس کا مان ہے پاکیز کی ادا ہی پاکی ادھائی مائی <سحب> بگاڑ تک ایو... ایو... ایو... میں موٹی جی گل آرے کرنا اسے رد آم فہم ہر بندے نو سمجھ آ جائے گی دیکھو اگر سفائی ادا ایمان دی اللہ پاک تجم دا حکم جڑا دتا ہے وہ مٹی دے, کرن دا, ہونا سی، کپڑے دو دے کرن دا ہونا سی اگر صفائی دا ایمان ہوں تو تمدار تو ہے جس بندے خود نہیں کر سکنا ادر تیمم دا حکم ہے بولوی ہوں مٹی دین دو, دو بار ہاتھ مارو مٹی آگی شہ مس ہو جن اگ نہیں ساڑی سوا نہیں بنا سکتی اس ہاتھ مارو باہم ہو جائے اگر سفائی ادا ہی مان ہوں دی. تو خود سمجھدار ہے یہ سفائی دلاف پہلو منہ تو مٹی لگی مٹی لگی پھیر فرمایا ہوبارہ مٹی دا, دا, مو دا, دا مطلب ہے مٹی ہودا لو مٹی گئی ود تو صفائی گئی سکو دا فر اللہ خران چنا فرما نا فتح فتحبا پاک کپڑا صاف اللہ فرمو کہ کرنا جی کپڑا لو اللہ فرموکا کتنے لو سکولی اگریزی انگریزی, انگریزی اپنو ڈیٹ اگریز اپ ٹو ڈیٹ بچارے اٹل تو پیدل انہوں نے مسلمانوں کا مٹی دو جنہوں ایڈی موٹے مسلے ہی سمجھ آن بڑے بول دے نہیں. آل <laughs> اگر نہیں سمجھ آئی <laughs> تو واپس جنہیں تباہی کر <laughs> دیسا مولبیاں بھی اتو پٹا بیٹھے ان کی ہر بکواس کی تائید کر شکی حال ہے ہن باقی جیڑی ہے وہ ادا ہی ہوئی صفائی, نہیں. É. باقی صفائی دا فرق بڑے تو بڑا, بڑا پروفیسر ہوئے ڈاکٹر ہوئے بلا ہوئے سکالر ہو <وضح> صفائی دونوں دے درمیان نسبت جہی <سيط> میں جٹ جا بول رہی ہوں رینا بھی لاک کسی پوچھو دونوں دلما ڈسمند کریئے مرتب تک لحاظ میں نہیں دس میں دلم نو خصوص میں ہو جائے بعض سفائیاں پاکی ہوتی ہیں اور بعض پاکیاں صفائی ہوتی ہیں جہاں پر نسبت عمن خصوص میں بجاؤ ایک مادہ اجتماعی تو اس طرح کی ہوتی ہے منتخب کے لیے آ گیا تو کرو صفائی نہیں باقی ہے وزو کرو صفائی بھی ہے انگریز پلیت کھڑا ہوگئے مسکلوں بغیر صاف ہے پاک انگریز کا پتر تھری پیس ایچ خلوتا کھڑا پریت غسل نہیں پاک نہیں جی یہ ظلم کیا سمت نے سمت نے کی سید پاک حقیقت کی سی شرح پاک ساک نہیں شرح اگر شرع بچ آوے گا تو چراسی بھی پاک ہو جائے گا سید. اصل شرح رسوم سید. مراسی سی شرح چو راسی پاک ہو جی آر ہو جائے جٹ آٹ پاک ہو جائے سکے پلیت ہو جانے پانی پاک کرنا جہا آک ہو جائے یہ نہیں کہ سد پانی پاک کر پانی سو پاپ کر میرے حضرت صاحب چیلا چھوٹیاں یہ مسئلہ چل رہا ہے پیا اور سام وجہ یونی حضرت صاحب نو آخیا جی پاک ہوں آپ نے فرمایا پکی گل نہ کہاں آپ نے فرمایا سو آخو استنجہ نہ کرے اور پاک رہنا سچی سچی کئی دنوں آکو صرف نہ کرے جب فارض ہو گئے نا غسل نہ کرے پاک رہے گا بول دے نہیں. نماز پڑھ سک مسجد چڑھ سکان لا سکے کا تباف کر سکتا بولو تو سیکھ رسول دسول نیڑے ہو سکتا ہے ہو سکتا روزہ رسول میں نیڑے دیکھ اولاد نیڑے نہیں ہو نے ایک غسل چٹیا اگر کوئی سید تھو نماز پڑھا پڑھاوے بے غسلہ ہو کے بے غسلہ ہو کے نماز پڑھاوے پڑھو گے, گے نماز ہو جائے گی بولو oh, oh. کی نماز مگر نہیں ہونی نپا پاک oh, oh. Oh, oh. بولو نا اگر پاک ہے تو سویرے کلار لو سو <laughs> <laughs> <laughs> <sharp> oh, oh. نماز پارو ہاں ہوں سب گسلا غسل فر لے یہ سنجا نہ کیتا ہو اے. نماز نہیں پڑھا سکتا کیوں بولو نہ پاک ایڈی سیتی نپاک کہہ رہے ہو سد پاگ ہوتا رہے ہو کہ مسجد بڑھ ہے حالانکہ مسجد کی ہے زمین زمین مٹی مٹی مٹی مٹی صرف مٹی مسجد شریعت نے فرمایا شریعت حکم جسے جس کسی نے مسجد بنائی تو مٹی اک ہو گئی کہ اگر سید شرع چھوڑے سید ایک حکم چھوڑے یعنی غسل نہ کرے تو مسجد دی مٹی پا کے لیے نہیں جا سد نو نانے کا ایک حکم چڈیا مٹی تو گندہ ہوگا اور سچی دس ایک حکم چڈے پلیت ہو جہاں سب ساری شرح چڈی بیٹھا حکم چھوڑے تو کون ہو جائے بولو نہ پا سارے حکم چھوڑ لو پاکرنے کا معلوم ہے دنیا بہت بھوک اس نارے تک بھی گند گندی نالی کا پانی جتنا پلید ہوئے ہاتھ ہے چ میں سید جتنا پلیت ہوئے جتنا گندا ہوا چڑی یا سب یا آ گندی نالی کا پانی کچھ سوچ کیا بیٹھے ملے گندی سیدی موجنی بڈی لاتی جی ہین کرانے کا علم ہو گیا شریعت رسول لاڑا تو یہ جے گال ہی دے خوش تھی نہ بنا نہ مراد کو گندی نالی بنی ہوئی اچھا کیا جاہل تناپ کا شکار تذات کا شکار تار شکار ہے کوئی تمیز نہیں سنیا اس موضوع ادر قرآن سچیاں حدیث نہیںڑی منبر نہ دلاگے نہیں آئے گی سابت کرانگا سید اصل پاک نہیں اصل پاک شریت دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خراب ابنی و بہنا ابھی لاہ بینا سر الف فرمایا میں محمد ابو لہب درمیان کوئی رشتے داری نہیں کافران پسند حالانکہ سکا چاچا ہے. پاک نبی نے فرمایا انہیں کافران پسند کافران پسند میں کوئی رشتہ داری نہیں معلوم ہوا رسول تو رشتہ ٹھیک ایمان سے مسلمانوں نو پسند کرے گا فاہم سلمان فارسی جو عیسائی دا پوتر فارس علاقے رحم آحمد کی آلت داخل ہو گیا میں کشتی میں جمہوریت لانا جو ہے دوستارچ مارچ مارچ رنا نے میدان نکلنا اٹھ مارچ نو رنا نے میدان چ نکلنا اور نکل کے अपने नंगे हो अपना हक साबित करना कोशिश करनी है। कि नंगा होना हमारा हक है पिछले अठ मार्च इस्लामाबाद इस ए मार्च अठ عورتو الف نگی جسے دو اگلے اسلام چوک اس پولیس نو کٹ جناب جی گڈیا نو کٹ بندیا نو کٹیا اس اسا اس حق سارا کو ڈرتے بجتے پھر ایک بیس بی ایٹم بم وہ سامنے کوئی نہیں آیا اتنے مبارک پروگرام دی جی وڈیری ہے نا سید آ ہار اتنے مبارک پروگرام دی وڈیری سر پاس سا آر پاسا ہرا سدھی میں آخو تو ہوں اتنے ترب سکوں تو دوست آپ اندازہ لگا جہ نانے رسول سد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے چنو سد آخر آؤ لانت نہ پا پاپ سے جتنے رہ سد آخر والا آواز چاہیے وہ تو ابو لہب نہ سید عارفہ کی آواز انسان ہونے کے ناطے میں اور پانا تمہارے ساتھ نہیں چاہیے زبان اتنی کر سکتی دوستوں ایسے حالات میں جہاں یہودیت اتنا پھیل چکی ہے وہاں پر کیا فرض نہیں بنتا کہ رسول کی شریعت کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے میں وہی فرض ادا کر رہا ہوں سب تو پہلا اس موضوع واسطے اللہ دہ قرآن صرف رسول کا فرما رب العالمین جل اجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا ان ادک پرور پروردگار نے فرمایا تص سارا کو اللہ دی بار گاہ بہتی عزت والا بہتی عزت والا ہی ہے जेड़ा बहुता परहेजगारेजगार जरा बहुता बहुता गुनाव जहता पा के शराब चल के जेड़ा जिन्ना बहुता पाक होना अल्लाह की बार का अंदर बहुता इज्जत वाला होवेगा اللہ کا تا کر کے دے نزدیک حضرت سیدنا سی اکبر دی شان سب تو زیادہ امت دے اندر کیوں اللہ نے فرمایا جنا زیادہ پرہیزگار گا اُنہ زیادہ اللہ دی وارکاہ چزت والا گا سی کے ورگا پرہیزگار ہلور امریک کو اللہ نے قرآن نہیں آئے اللہ فرما جو جن بولو بولو جاگ جگہ جاؤ جاگتے جاؤ <رج Xiaomi> <وح! Sarbon> سنے گا واہ جس کی عجیب اکا خیا اور عجیب گل یہ تیسری جگہ تیسری بان تی پیش کر رہا ہر تھان فوائد علحد مختلف پیش کیتے نے ایکو جہا موضوع کوئی نہیں کر سکتا اتے ہوں نئے فوائد پیش کروں گا روچی بول پر ادقاکم سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم د فرمان بخاری مسلم دے اندر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو آخری خطبہ آخری حج دے ارشاد فرمایا سی آخری حج دے موقع دے آخری خطبہ ارشاد فرمایا سی قدوی چاقا نامدار نے فرمایا لا فضلا لعربین و دو کسی اربی نو کسی ادمی اربی نوسرے کوئی فضیلت نہیں اگر ہے فضیلت صرف تکوے نہ بولو اے کسی عربی کوئی فضیلت نہیں عربی نو اجمی ہیں عربی سربی سارے ارب والے کو حضور نے فرمایا عربی نو عربی اربی ہونے کی وجہلت کوئی نہیں اگر ہے تو تقوی پرہیزگاری وجہ لہذا سونے یزید عربی ہے تے خواجہ اجمیری بولتے وہ عربی ہے خواجہ اجمیری غریب نواز تے بابا فرید پیر پٹھا سی یہ اجمی نہیں عربی گئی لیکن فضیلت کن میرا بول فضیلت پرہیزگاری <تصفر> کے ساتھ حضور نے فرمایا فضیلت پھر پرہیزگاری فضیلت آپ بھیجتے رہے یہ مطلب یہ نکلیا سید پاک نہیں کہنا اصل کہنا ہے شریعت پاک لہذا جنا کوئی شریعت رنگ برنگی دے اللہ دیمار کا نیتا رباہ رو درخو شالی کشا شالی مشکل کشاہ کا فرمان سنونا حضرت بورہ فرمان سنونا لیکن حقیقت دے جو فرمان رسول ج مسئلہ بیان ہو رہا مسل کیا مت ہے قبر میں قبر دیکھا مت کی گلو اقلال کوئی نہیں رسول تو سوا کسی دے گور سن سبحلہ تاریخ تاریخ <متحدث> امام شدید بگدادی لیے اندر جلدیارا صفد تین سو سینتیس الجامع شدید کے اندر ابو ہریرا سرکار کو مجموع زوائد حدیث دی کتاب کے اندر ابو ہریرا کو تعدد کے سڑک کی وجہ سے حدیث حسن نے گہری بن جائے گی روایت کیے دلس بولو سبحان تیسری کتاب وسلم نے فرمایا روایت کرنے دو حضرات مولا علی ابو خراگ فرما نے کیا مند روز اللہ بہدلہ بڑی تفسیل کروز پرگار سرواگا اے لوگوں ایک نسب دنیا تسا بنایا سی ایک نسب میں بنایا سی تسا نسب بنایا پیو دیا میں نسب بنایا سی دین دا کیا <تصفح> <اللومیا>, مندرو <تصفح> <کہ اندلاؤ> اللہ فرماگا وہ لوگ ایک تسا دنیا دے اندر نسب بنایا سی. نسب بنایا رشتہ بنایا سی تسا پیو دا دشتے دیکھ کے عزت کرنے سو اے فلانا سید اے فلانا خان پو دے دیکھ کے عزت کر کرتے سو تصا رشتہ بنایا سی پیو دے کا میں رب نے رشتہ بنایا سی دین شریعت دا شریخ کا عزت کر کرتے سو پیو دے کے نسل دیکھ کے کر رہے ہو اج میں رب کی بار گاہ کیا مت کا دہڑ ہوئے گا رب فرماوے گا اج میں رف رف رف ات پو دے سو دین کی سو کرتے وجہ نالت نہیں سو کرتے والے دی عزت نہیں سو کرتے پیو ددے ویخ ویک عزت کرتے سو یہ وے پیو پیو ددے ویختے سو عزت شروع کر دے سو یہ نہیں غیرت ہے شرموہیا ہے کہ نہیں صرف پیوتا سو تسا میں بنایا رشتہ والی جیڑی دنیا کے اندر تصا عزت رشتے داری کی دے سو جس رشتے کی وجہ عزت کرتے سو اج رشتے کٹ گئے اج رشتے مکھ گئے اج میں اپنا رشتہ جہاں بنایا والا میں کراگا ایل متقول خلشت نو حکم ہوگا اعلان کرو پرہیزگار کتنے نے میرے محمد ربیت یار کتنے जब तक रहेगा मतलब जो है रब फरमावेगा क्या मधु अज थी इज्जत के मेजार मुख गए ऐसा जरा मेजार उथे बनायाओतीन सी اج ہوں یار چلے گا کی مطلب لفظ باہر بے شاہ پیر ہر کھے علی پور موہب فقیر پولی کتا سید کت یہ سدےکار سد کئی سید جنہ کھڑے دے دے اے ولی پہلے اسے. بولو تو صحیح عمر ہو اپنی بات نہیں کر رہا پاک نبی کی بات کر رہا ہوں نرفیت کا خون پرہزگار کہاں اللہ اللہ اللہ اللہ کا اعلان ہو گیا تھا عبارت پڑھنے لگا پڑھ دیا اب بولو اے عربی عبادت پڑھو نبی حریر رضا نوطلا قول رسول قول الله عز وجل اللہ ان اکرمکم عند الله اتقاکم قال ان اللہ یقولو يوم القیامت يا ایوہ الناس انی جعلتو نسبا وجعلتو نسبا فجعلتو اکرمکم اتقاکم وابیتو من اللہ ان تقولو فلان ابن فلان اکرم من فلان من فلان و انی ارفعو اليوم نسبی و ادعو ان صاحبکم این المتقون بول بولو فرماگا تسا اپنے نے سب بنایا میں اپنا بنایا میرے میرے حبیب کا رشتہ جسم والا جسم والا نہیں اصل روح والا ہے علی میرا تائیں کہ روح والا ہے حسین میرا حسن میرا تا ہے روح والا ہے حسن حسن روح والا ہے زین اللہ روح والا ہے رشتے نے یہ جسم والے نہیں باگ نبی فرمانیا دشا سناو صحیح حدیث یہ سنا تو بعد دوسری حدیث سڑ جانا چاہنا صحیح حقیق سوسری سنا نا مشکو سنا ناسرا کے احمد سنا دے, دے بازار چو سن صحیح اپنے حبان چنا بولو لاد عمار بولو مروسی بولو اللہ اکبر ان رسول لما باغ جما کافت رسول اللہ صلی اللہ ان لونا اولا سے اولی آئی ملک بول <سؤال> بت من کانو ہے سو کانو اللہ فساد ہے कमायो फौलाना फल्मतहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तवज्जो है वाह बराए रिसालत या बराए तौहीद या बराए हुस्नियत हजरत आला دوسری الفاظ بشکاس شریف کے الفاظ سنا ماں تو ہے وہ کتاب و سننا سے الفاظ سننا. امام اللہ اللہ باغوی یا رسول <سؤال> جبل ہلورے جس وقت داخل میرے ہزور نے اپنے صحابی جبل پاگنیا جبل فرما حضور پاک نے میرے گھوڑے سے بچایا نالا پیدل چلے ہاتھ گھوڑے دی لگان پڑی غلام سوارے آخ چل رہے میرے آخا نے دسیا عزت وقار کرنا محمد جبل فرما نے ادو ہوگامی آپ چل رہے ہیں آپ چل رہے ہیں میں گھوڑے سوال حضور فرماخری میری مسجد سے میری قبر تیار میری مسجد سے میری کمر تیا کلو گے آمدار اگلے معیل نایا ہو سکتا ہے اور تو میری مسجد حضرت مواض فرما نہیں جان پڑھ کے مناسب دسنا وا حضرت مواج میرے جبل فرما نامدار صلی اللہ پہلا میرے گند گلایا پھر آلور نے مدینے فرمایا مدینے شریف پر رخ فرمایا فرمایا تھی ہاٮٔے انلپی ہاؤلائے یار اول فرمایا مدینے والے فرمایا مدینے بیت اے, اے سمجھنے میں محمد کے زیادہ نڑے نے میں محمد بہتے لگنے نے میں محمد کے بہتے قریبی نے والا ایسا کرا لے گا میرے اہل بیت گمان کر رہے میں محمد کے بہتے حقدار میں محمد کے بہتے لگنے والے اولی میرک میرے میرے سجن بیلی میرے بہتے لگ دے بہتے قریب میرے بہتے والے میرے بہتے حقدار کون نے المدا خور پرہیزگار نے من کان چیڑے بھی ہو سوچان بھی ہوں بدلے محمد شفیل اجپال معاذ اتو نظر کرنا شک شبہ کا رضالہ ہو جائے گا مدینہ شریف اور پاؤں دیکھے اس وقت مدینہ شریف اجاز آلے بیت بچوں خاص مولا ساک دجور درج متارا آلے بیت حسن حسین نے بولتے بچے نے حسن حسین نیتا، نیتا، حسن حسن حسن پاک نہیں سلاح تسلیم کے اصا حضور دے بہتے لگ نا کیونکہ انیلا دے دے بالکل کوئی نہ کوئی ایسا ہے بنو ہاشم کسی ممکن ہے کوئی ایسا کہ ہو جبہ اندر خیال اٹھنا حضور دے رویے نو بعد اوقات ویک کے اثا یار یا دسب برادری ہے رشتے ظاہری نو ویخ کے اصور بہتے لگنے ہوں کہ انہاں نو خیال آئے مدینے دے تاجدار نے اس وقت کھلو کے انہاں دے اس خیال نو نیل کیتا یہ نہ سمجھے جے تسا بہتے نےڑے جے ات صرف ایک معیار چلنا اصول کی جہر پرہیزگار ہے جنا بہت ایرے نڑ تھام کوئی ہو تھا میرا سی ہو رسول نے یہ ہوئی محمد یار فریدی ہوٹان موچی کوچی پاک نبی نے فرمایا مانکانو یہ ہے بھی کے زیادہ چلن کے پرہیزگار چلنگے جنا زیادہ چلنگ گے اتنا محمد کے لیے ہوحمت کے نام جسم کا گرپ نہیں محمد دے نال رشتہ دے جی اس لیے کوئی انج نہیں سی تو پتا علیہ سلام نے کنہ دیکھیا بظاہر ویکیا مدینے تے حقیقت ویکیا آن آ جڑے ان کنڈا پشت پی سن تے اگو نکلنے سن کوئی سر سید ورگے سولہ نبی انہوں نے ویخ تے نال فرما رہا سی یہ سمجھتے ہم اللہ کتری بھائی سکرال پرہیزگار جنا ہو جس قوم کو جس قوم کو جس قوم کے ہو مدینے میں جو روے محمد کے نیڑ ہندوستان چاہے محمد تو دور پرہیزگار ہندوستان ہوئے روزے سے بیٹھا ہوا جا پرہیزگار سردار پر پر محمد کے نال بیٹھے محمد تو دو دور بیٹھے بکر اسلام مفتی فضر احمد چشتی صاحب چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا پیر سیال رسول گواز بیٹھا تا کر کے مہر علی ورگے رسول دیا رمزا سمجھنے گاٹے کپڑا پا کے سیال دیا گلیاں سن کی سن دس پتا نانا سمجھا گیا میرے علی گیا وی سیال سونا سیال تیرا نمبر پہلو لگ گیا کیونکہ ہزور نے ہزور دیداری نمبر لے گیا وہ تقریبا نے اور میں تیرا ماں تر سر کا غلام میں میری خیر پا تاکہ میں رسول دے لیڑے ہو جا بولوچی بول ہوا جا سڈے ورگا جا رہا ہوگا رسول مدینے رہائش اندر رہائش بنا کے کھابے رہائش بنا کے آخ میرا بجا سا بن گیا این تیرے نہیں بن سکتے خا جہ میری گریب نواز وا پابے فرید واپ پتم سر زمین بیٹھا سمجھ لم سا بیٹھا میں روجلے ہم سایا تو بولو ہوئی رمضان سمجھنے والے پاک نبی راج جہاں حضور نے سمجھایا میرے نا تعلق جسم والا نہیں ہونا ماسٹر جنا چرا دان بے شک بے شک لہذا اصل رشتہ حضور دین بے جسم پھر جس عالم لوگ سا علم سانگ نا ہل باغ بابے باہر کی آخیا سناو بابا بھولے شاہ کی گل بولو بولو بولو بابا بھلے شاہ فرما بھلے آیا جائیا بن آئی جائیا بر, بر, بر لے بیٹھا سی بدھو نو سمجھ کوئی اس ماڑا سید بولی شاپ پرماد مرادری آخر کمل بھی درد اج کل بھی سدر سدی کا مرید ہو جائے کئی بند بخش کہ سیدو دا غیر اللہ بچیاں سکل جی سنڈے حضرت میرے حضرت کتابات سونے اکل بچیاں گھر بسا لیا ہوں کہ چی جانا جا پا جی سکولی جاتی سن اسلے تیلو اکڑ آئی کسی جٹ نو آئی رسول پابند نے فرمایا میرے حقدار کریب پرہزگار ہیں پرہیزگار سن تین اقل دیتی گھر دی بہن بچھا لی پٹیا واپسی سکولی اکل ہیں تو پھر سکونی اکل نے اریا کا چہرہ چڑھ گیا ارائیاں دا مرید ہو گیا بے شاہ نبی دیا رجن والا بتوا گا جن جائے گا مرولہ والا جان نہیں بلے شاہ فرماند ہے آپ کیوں ارے پی رہے ہیں بابا جائب شاہ قادری لاہور آپ ار سن کہیں قوم ہی سن فتو دیا کتاب نشاد کتاب افیقہ اصول ہاں حواشی نے بکایا وغیرہ بہت بڑے امام سن اپنے دور پہ باہ سد بھی سان مرید بھی سان خلیفہ بھی سان فیض بھی پایا فرمایا شاہ دیو ڈک در تو جاؤ بے شاہ کا میں مینو اج تو بعد جہاز گا جہنم جائے گا جہاں مینو ارہ گا سی دنت دس کیخ بول بول آخ پاک نے رسول کے مطابق آخیا جا سنا ہٹیا کی اگر میں شرع رسول لگنا ہو سکتا جہنم چلا جانا میں جہنم چلا جانتا. رسول جا رسول منو لپی کو جب ارائی در تو شریعت لبھی ہے مینو ارائی کے در تو جنت لبھی ہے میں تیو سبق پڑھا کے جا رہا خبردار جنا چر محمد کسی کی کرا میں اپنی گل پر یہ ہو کا رکھی بولو بولو بولو یہ رکھی تیسری حدیث سنا تیسری حدیث بولو بولو دین اسلام اللہ لو جی العب المفرت امام بخاری حدیث کی کتاب ہے بولو تو صحیح اللہ برقیر دو جگہ سے روایت آئی ایک جگہ کے راوی حضرت ابو را یہ حدیث نمبر ہے آٹھ ایک رفا بن رافع راوی حدیث نمبر پچہتر حضرت دن دن عمر بن خطاب رضی اللہ انہو سرکار نور رسول اکرم نے فرمایا اجمہالی قوم کا کام مدینے شریف کے اندر فرمایا عمر اپنی قوم قریشی کٹھے کر کسی گھر خاص کٹھا کر پاک محمد کریم نے کٹھا کر کے خطب فرما سر شیا نو کچھ دسنا جہتی تین جس لالیا د فجاء ما فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم دخل علي عمر فقال قد فقالوا قدنا لفي قريشن الواجو فجال مستمع والناظر ما يقال لهم فخلد النبي الله عليه وسلم فقام بين اظهرهم فقال هل فيكم من غيركم قالوا فينا خليفنا وابن اختنا قال النبي صلى الله عليه وسلم خليفنا منا وابن حضور نے, حضور نے فرمایا قرآشی برادری کٹھی کرا پڑی ایک مکان چلے دا کٹھے ہو گئے حضور نے فرمایا عرض کی دیار سلو جمع ہو گئے فرمایا تو کوئی دوسرا تھے نہیں قرآشی دوبار زبندہ تھے نہیں عرض کی تھی حضور ساڑے حلیف ہوئے حلیف ہوئے چیز دیاں بینہ میں پوتر ہوئے بنے ڈی جنہیں سڈے خدام غلام موالی نے فرمایا سارے اپنے جمع ہو جائے اور سونے محمد کا خطاب المتقون نے فرمایا سنو میرے دوست صرف پرہیزگار ہیں برادری کٹھی کر کے قریشی سارے حضور کی فرما دے بولو مرو فرمائی تیرے میرے اولیاء پرہیزگار ہے کو تم الا فواہ اگر تم پرہیزگار ہو تو پھر تو ٹھیک ہے تم میرے ولی ہو میرے دوست ہو میرے سجڑ ہو بن اگر ایسی ویسی بات ہے اور تمہارے اندر وہ تقوی نہیں تو اپنے گربان میں چھا لا يأتين الناس بال... لا يأتين... لا يأتين الناس بالاعمال يوم لایا کہیں ایسا نہ ہو لوگ قیامت کے روز میں محمد کی بارگاہ میں آئیں وہ عمل لے کر آئے وہ تھاتون بل اور تم گناہ لے کر پر میں کہیں ایسا یہ محمد کا خطاب ہے آل محمد سے میں تو صرف واسطہ ہوں زبان استعمال کر رہا ہوں حضور کا کتاب سنا رہا ہوں جو میرا کتاب نہیں ہے اگر حدیث حسن نہ ہو میں جمتا ہوں حضور ارشاد فرماتے ہیں ان نا اولیا امن کو میرے اولیا میرے ولی پرہیزگار ہیں اگر تم پرہیزگار ہو تو فافل صاحب اگر نہیں ہو تو پھر غور کرو سوچو گرمیاں میں جھانکو اپنے اعمال پر نظر ثانی کرو کہیں ایسا لا ہو الناس بالاعمال لوگ اعمال لے کر آئیں دوسری روایت میں آگے جو ہے اس کے الفاظ سناتا ہوں فلا یاتی نا بالاعمال احمد بالدنیا دنیا کہ رقابكم لو کہیں ایسا نہ ہو لوگ آ مال لے کر آئیں اور تم مال لے کر آئیں گے ساری قوم نو لنگر چاہیے شاد اسلام ختم ہو گئے اب شہدائے دیکھیں یہی تمنا رہتی ہے ہماری قوم کی یا لا کھاتے کھاتے مرتے یہ شہادت عزما ہم مسکینوں کو دے دیں پہلے شہادت صغرا ہوتی تھی وہ میدان میں شہید دین کے لیے اللہ ہمیں شہادت عزمان دے رہے. ہم کھاتے کھاتے مر جائیں اسی وجہ سے دن ب دن ہوٹل کھول رہے ہیں دین کے مرکز ختم اور ہوٹل کھول رہے ہیں اور بغیر اللہ دن لانچ مرکز کھول رہے ہیں مرکز ختم ہو گئے ہیں توجہ حضور کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں اور او کروشیا کہیں ایسا نہ ہو لوگ لوگ قیامت کو میرے پاس آئے میری امت وہ عمل لے کر آئے وہ اعمال لے کر آئیں ایک روایت میں ہے تم اسکال لے کر آؤ یعنی گناہ دوسری میں ہے اموال لے کر آؤ مال لے کر آؤ وہ امال لے کر آئیں تم مال لے کر آئیں معلوم ہوا جا سید ہاشمی قریشی رسول دے خان دا رکھو عمل رسول دے چڈ کے شریعت رسول چڈ کے مال چکے مار کے سر سداں کو حضور دار گاہ میں گا چتر کھا کے واپس آئے گا رسول دے شریعت لے کے جائے گا بام ارد بھی ہوا گلے چار پا کے واپس آئے گا جی جوتے بارو سیل راہو تارا میں آپ جوتے ہر قوم جوتے جنگ دا کے جوتے بیٹھے جوتیاں جنگ بھی لا کے بولنا اب رشید صاحب حسن ساگ سوا جاگ بول رہے بول رہا نہیں ہوں ایون ہی ہونا کیونکہ سکولی سی ہے عجیب گل نوکری کردہ اگریز کے درد نفرت کردہ ولید کے تو اگریز ہو نوکری جن اللہ کا فضل اچھا تگریز کے درد ٹٹو بنے کا فضل جی سید بے شاہ ارد خاطق بنے توہین ہو گئی ہے یہودی کے در تک عزت رسول دے در جھکنا اے نہ سمجھی رسول در دا ولیاں سوا اللہ دا در خدا دا در خدا دا در اللہ در دا نبی در نبی در خدا د در ولیاں دا در نبی دا در, دا در, دا در نبی, دا در, نبی دا در ولی دا در الہ حضرت بریلوی زبان دی سمجھا دیا آ فرمانے بخدا خدا اللہ اللہ دربار جا کمی سونے دا دربار بخدا خدا ہے مفر بصر جو وہاں سے ہو یہی آپ ہو جو جا مستفا در مستفا دربار تو سوا نہ کوئی مر رے نہ کوئی مر کیا مطلب نہ کوئی کجن تھائیں نہ کوئی نسن تھائیں تھان فرار تھائیں تھان قرار دی تھائیں لحاظ نہ رب لب جاوے گا رب جد بھی لب جائے دے دربار تو رب نبی تو بغیر نہیں لبدا نبی بلی تو بغیر نہیں لبا ملے اسی بار سبحان اللہ رب نبی تو بغیر نہیں لبدا نبی بلی تو بغیر نہیں بلی شریعت تو بغیر نہیں نے سونا جملہ نالشاد فرمایا لف آ گیا بار بھی بہت خوبصورت لائے اللہ نبی تو بغیر نہیں لبا نبی ولی تو بغیر نہیں ولی شریعت بغیر نہیں لب سمجھ سونے دی لڑی بن گئی بولچا بخدا خدا کا یہی ہے دم نہیں اور کوئی بفر پکر subhanallah subhanallah subhanallah ha ha subhanallah subhanallah subhanallah a ko de qazi sur suna bismillah bismillah bismillah nare takbir سرن سے مشکات شریف کے اندر ابو داؤد کے حوالے موجود اور ابو داود میرے ہاتھ چھ کتاب حضیث ابو داؤد عبداللہ بن عمر راوی حدیث سنوت النبی علم مبارک دی دل دے اندر مزید قدر پیدا کر بیٹھا ہوں تو لکھ لو انب دلہ ہے بن عمر فتر تو لا سے ہر بوما ہر بن سما فتن تو ولیس لملہ وإنما أولياء المتقون ثم يصطلح الناس على راجل التورك على طلع ثم فتنة الدهيمان لا تدعوا أحدا من هذه الأمة إلا لطمة و لطمة فإذا قيل القذر تمادت يصبح الرجل فيها مؤمن ويمسي كافره حتى يصغير الناس إلى فستات إيمان لا نفاق فيه وفستات نفاق الله إيمان فيه فانتا ابن عمر دی بار گاہج بیٹھے سن آمدار نے فیتنیا کا ذکر چیڑا ایک فیتنا ذکر چھیڑیا تو لفظ فرمایا فیتنا الاحلاس لاش شلس کی جمع ہے ہلس کہتے ہیں چٹائی کو چٹائیاں کا فتنہ یعنی گور بدلا کہ مجھے نہیں ہونگیاں چٹائی ہر بو ہر سے پن چند اس فتنے چ فرمایا خوش فرما فطر تو خوشحالی کا فیم خوشحالی کا فتر پہلا پھر دستی پھر جنگل خوشحالی کا فتنہ اور یہ خوشحالی کا فتنہ فرمایا ایک ایسے شخص تو پیدا گا جڑا گمان کرے گا کہ وہ میرے بچوں یعنی میری اہل بیت ہی ہے سیدے ہے وہ حالانکہ وہ میرا سید نہیں اولیاء المتقون میرے اولیاء تو صرف پرہدگار لوگ ہیں بےمان تو کوئی میرا نہیں پھر فرمایا لوگ لوگ سلا کر جائیں گے ایک ایسے شخص پر جو ایسے لگے گا جیسے پچھلی کی ہڈی پہ سری نکھی ہوئی ہے تیلا پہلوان تم بفتر تم دو ہی ماں پھر فرمایا انتہائی تاریخ اور دھیرا ڈالنے والا فتنہ ہوگا لا وحدا من لاتا واقع منہار لملہ لکھمت لفما کسی بندے کو نہیں چھوڑے گا ہر کسی کو چپیٹ مارے گا سر ڈالے گا ہر گھر میں گھس جائے گا ہر کسی کو متاثر کرے گا ایک ایسا عجیب کتنا ہوگا اس کو کتنا دہائی ماں یہ تصویر جو ہے وہ برائے تعظیم ہے تاخیر نہیں ہے دین میں رکھے گا لہٰذا اس کا ترجمہ کرنے پڑے گا بہت زیادہ دھیرا فائدہ قیلہ جب کوئی کہے گا کہ یار یہ مک جائے گا فتنہ یہ بس جانے والا ہے وہ اور لمبا ہو جائے گا یوس بے الراج الفی ہا مومنن تو یہ آخری فتنہ ایسا عجیب ہوگا اس میں صبح بندہ مومن ہوگا شام کافر ہو جائے گا یس بےح الراج الفی ہا مومنن مومن اور یونسی صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا حا کے لوگوں کے دو ٹولے بن جائیں گے ایک ٹولہ ایمان کا ہوگا ان میں منافقت نہیں ہوگی ایک منافقت کا ہوگا تو ان میں ایمان نہیں فرمایا پھر جب یہ دن آ جائیں تو فنتظر تضر دجال امیوں میں ہی اوغ دے دجال کا انتظار کرنا پھر آج کل امیجوں میں ہی اور آج کل سمجھنا آ رہا ہے دجال آ رہا ہے اگر یہ حالات دیکھو میرے بھائی حدیث صحیح ہے اگر دوبارہ ترجمہ کروں ترتیب کے ساتھ تو آپ کو بالکل میرے خیال میں خود بخود سمجھ آتا جائے گا حضور کی کیا فطرت الخلاص چٹانوں کا غربت کا فقر کا فتنہ حرب و حرب اس دور کے اندر اصل جنگ اور بھاگ دور یہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ تھی غربت بھی مسلمانوں میں بہت تھی اور انگریز کانتی کے ساتھ تین قومیں اٹھ کڑی ہوئی ہندو سے سکھ مسلمان پھر وہ خنزیر نے جو ظلم کیے پھر ہر بہر اوئے بھاگ دوڑ بھی بچ گئی اور جنگ پھر خوشحالی آ گئی خوشحالی کا فتنہ اٹھا ایک شخص اٹھا جس نے کہا مسلمانوں ترقی تو کرو ترقی کرو مسلمانوں اپنا حال تو اچھا کر لو مسلمانوں غربت سے تو نکلو انگریز کی نوکری کرو محمد کا اپنی فکر تو کرو انگریز کی غلامی تو کرو پیسہ آئے دولت آئے صدے ج مدی تاجدار پہلو فرما دیتا یہ خوشحاشی کافی کتنا اگر نہ ہوئے اگر عرصان عرصان بے بھی نہیں سنائی تو کسور انہوں کا میرا نہیں کسے مائی آت اینو غلط کر یہ حضور نے فرمایا وہ جڑا فتنہ وہ سی وہ اٹھے گا کہ فرمایا اس بندے تو جڑا گمان کرے گا میں سد آسا منی وہ کوئی سید نہیں دس وی ہزور فرما رہے نے سید تو فتنہ اٹھے گا حضور فرما دے سید تو فتنہ اٹھے گا والا حصہ منی وہ میرا نہیں میرا نہیں میرا نہیں سید نو حضور فرما رہے ہیں میرا <سؤال> اگر آپ سید کے ساتھ سر لگاتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے حدیث میں کیونکہ صرف سید آیا ہے تو سر نہیں آیا تو میں نہیں لگاتا وہ آپ لگاتے ہیں <سؤال> میرے بھائی خاص تو سمجھو فطرت دور سرائے شا روتے کا لنی ان متپور فرمایا اس کا سارا فساد کتنا خوشحالی کا وہ اٹھے گا سید کی طرف سے وہ گمان کرے گا میں سید ہوں رسول کی آل ہوں حضور نے فرمایا نئے سب میرا نہیں کی مطلب میرا ہندا؟ دنیا دا فتنہ اٹھا کے خوشحالی دا نام دے کے میری امت نفر دا گلاب بنا میری آل چو فتنہ دا سبب بنے میں محمد فتنے مکاو آیا چلاوایا تو فتنا اٹھاوے دین تو ہٹاوے انگریز دا غلام بناوے پھر آخ میں سیاد آ لا منی کوئی سید نہیں بولتے صحیح عمر ہے کیوں ہو جا حاؤ کاش مولڈی خوشامتی نام جہ پھر بیٹھا ہوں جو شکار پیر تو نہیں کھیلتے پیر باندن پلیت پلیتا میں تیو پوچھنا کم ایک تا کے پلیت چکر کی خواہ خوص رکھے بندے خو چول جا, جا دے جدا جدا دے دے دے دے کے نام برفی بیٹھا چاہتا میں کسمزاد کر کے چل میرنا میں بڑے بڑے آستانے بکھانا اگر انہوں نے آستانے اپنے چڑیا گھر نہ ہودر پیر بچا ہوا ادھر رش بچا ہوا اگر نہ ہو ہوں اسی سن پیر ہوں ادھر اگریز ہوں جڑا رس تو نہیں میور رسول عزت دشمن نہیں فرمائی نہیں اگر سید جائے میں جس وجہ سمن وجہ ترقلا لڑ دیا میری نہ تری پرواہ ہوئی نہ ھائی, ہم, جی हم, بختہ خیال ہے جی آپ میں دو سجدوں کو یزید سے بدتر سمجھتا ہوں ایک سیدو جڑا رسول دے مقابلے دی شرع کا دشمن بن جائے منکر بن جائے مرتد ہو جائے جڑا رسول کا ابو لہبا وفادار بنے, کفر دا, بنے؟ دا وفادار بنےدار دا بنے رسول دا دشمن بنے رسول مقابلے چاہے شرع غلط آزید کیا سور نالوں بیٹھے شر ایسے سید کو سید سمجھنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ایسے سید کا رسول سے نصب چوڑنے والا مسلمان نہیں اعلیٰ حضرت بل بریلوی کا حوالہ سنا سنا دیں سنا دیں بالکل یہ دیکھو جلد نمبر پندرہ ہے نظامیہ والا بولتے نہیں تکبیر نمبر سات سو تیس اعلیٰ موٹا عنوان ہے سید کفریہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا کیوں فرمایا ان من سمن عالق عمل عام صالح اللہ نے لو علیہ السلام سے فرما دیا یہ تیرا یہ پلیت ہے یہ تیرا بیٹا نہیں ہے آپ یہ پلیت ہے یہ تیرا بیٹا نہیں ہے لو یہ تیرا بیٹا نہیں ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آیت قرآن کی بتاتی ہے جو بھی مرتد ہوگا اسلام سے خارج ہوگا منکر ہوگا نبی کا دشمن بنے گا شریعت کا مخالف بنے گا فرمایا فور رنس ٹچ ٹوٹ کے ہو جائے گا اب وہ جانور سے بات کر سور سے بات کر عجیب بات سناؤ اگر کہو تو شیعوں کی بخاری سے سناؤ شیعہ مذہب کی بخاری کی بخاری شی مذہب کی بخاری یہ ہے ہماری بخاری یہ ہماری بخاری شریفہ. یہ شیعہ مذہب کی بخاری ہے اصول کافی اس کو کہتے ہیں شیعہ مذہب میں اس کا بخاری کا مقام سنا دوں بولنے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یارسول اللہ پیشانی کے تکبر تحقیق اصول کافی مؤثا اخیاطبل اسلامیہ ایران سے چھپا ہوا کلینی راضی تھا أتهسي. باب نمبر أتهسي. قلت لأبي الحسن أخبرني عن عاندك ولم يعرف حقك من بلد فاطم هو وسائل الناس الصلاة في العقاب فقال كان علي بن الحسان يقول عليهم بعف العقاب یا مذب کرا بھی کہتا ہے میں نے ابو الحسن یعنی امام علی بن محمد ابو الحسن غالبن علی رضا سے پوچھا حضور یہ بتائیں کہ جو آپ کا مخالف بنے اور آپ کا حق نہ پہچانے وہ سیدہ خاتون جنت کی اولاد سے وہ سیدہ کی اولاد سے لیکن اے علی رضا اگر آپ کا حق نہ پہچانے مخالف بن ہیں تو وہ اور دوسرے لوگ کیا عذاب میں برابر رہیں گے تو امام نے فرمایا ہاں علی بن حسین یعنی زین اللہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص ہم اماموں کا مخالف ہوگا چاہے وہ او فاطمہ اولاد بھی ہو بارہ امام جہاں ساڈا جہرا مخالف بنے گا وہ بھاوے فاطمہ اولاد بھی ہوتا انگنا عذاب ملے گا دگنا عذاب مذہب کی بخاری نے لکھا ہوا ہے بارہ امام دا مخالف بنے تے میں سید بھی ہو او تے کافر ہو کے جہنم تر جائے گا دوہرا پائے گا جڑا رسول دا شریعت کا دا بنے کر دا مطلب مڑے بھی یہ آخنا شیا مطلب شیعہ, شیعہ نزدیک پاک نے یہ تو غلط ہوا بولنا شرط پاک بنے گا جسل ان بارا ماں باقی منہ جی نہیں منگا تو باہیں سید بھی ہوفر یہ لکھے کالا میری گل نہیں سمجھا نہیں سہی ہے دوسرا دلہ دلہ گیڑا جہی بہن بس دفتر ادھر ادھر لوا کے روٹی کھاوے پیسہ کماج کبھی گل سمجھ رہے ہیں پڑھائی سے تعلیم دی وائی سے کہ رے کرو ہوں یزید ظالم قاتل ضرور سی رسول بیگا وال نہ آپ پوری نظر اس ویکیسی ویکن اگر اس تو سوا کو ثابت کرے میرے منازر تیار کتے بکواس نہیں سنت نابت کرتے یزید نے کام کیا پہلے جن مجرم ہوئے جن گار ہوئے لیکن اتنا ضرور کوئی بہت دلہ بن جاتا سا تو اک ایڈی بغیر بے حضر نہیں سی کہ رسول لٹ میں کسمیاں پاک نبی آل بہن عزت کرنے پہلے تے ویسے بڑے بڑے مجرم تے گناکار ہوں سن باہیں گناکار مجرم ظالم ہوں سن لیکن ڈلے نہیں سنا گلیا گیا جس علاقے جائے گا جنہیں ڈلہا ہو سکتا کر گربان کھول کے چلے گا سلطان ری کرو کبلا کعبہ سلطان رائی کے کھول پہلے دلے موہ لے سن ہوں دلے ٹرکا پو تصویر بنی لاسان کی پہلے منہ لکا سن دیا بے شرما تو ہفتہ گھروں نہیں نکلتا میری بے شرم کہہ دتا ہوں ٹرکا مگر سلطان رائے دی فوٹو کا وڈا دلہ فوٹو اور برکت, برکت, برکت, برکت, برکت, برکت, برکت, برکت جیڑا سلطان فوٹو ایک لائے گا اگلے سال دو ٹرک بنا گا. فوٹو گا پاس ای اگر کوئی پیر آخ نا کہ میری بڑی سوچے الحمد الحمدللہ میرے دس گریداں ٹرک دس دس مگر میری تصویر میں صاحب تیر نال سلطان ریڑت کیوں میں ہزاراں ٹرک بخانا جنہ دے مگر وہ تصویر تیری عزت دا شرم نہیں آدمی کجرا تو نمبر تیرا تھلے پاگل کا پتر ہوا کہ جہی جی برابری, ہو برابری ہو سمجھ عزت ہو رہی ہے میری گل نہیں سمجھ برابری ہو چوکا کا نام اگریزا کا بھی ہے ہندو نام سے بھی ہے سکھا د جی کسی پیربی نا ہو فٹے من مراد کا کافر نا چوک نا چوک کافر عزت تیری بنے ہوئے اگر کوئی آخری امام احمد رضا کی عزت کیا ہے کہ فلاں سڑک امام احمد رضا کے نام کیا تو میں آکھاں گا فٹے منہ لن پی شرم کر یہ سڑکر نا دیا بہت میرا ہی ماں دی رزا سڑک عزت ہوگی میں تو یہ کہوں گا جس مقام اور جس طریقے کافران نو عزت لبے اس طریقے کسے اللہ والے نام بھی لکھنا جائز نہیں میری گل نہیں سمجھیں سمجھنی آخری جملہ میرا سن سید بے نواز ہوگا میں برداشت کر سکوں اوڑا میں برداشت کر سکوں دلہا میں برداشت کر وفاداری مارنی ادھر رسول پڑھیے ادھر رسول عزت جگی دیکھیے آگے معلوم ہوا دوستو پاک oh, oh, oh, oh. <coughs> <coughs> او پاک ہو جائے من کا جتوں مرضی ان شاء اللہ مولانا گے ان شاء اللہ تقریباً دو بجے خطاب شروع ہو جائے گا مولانا باروی صاحب کو جامعہ دن وقت نال آئے ہوئے کل دن دو بجے ڈیرا غالی خان ان شاء اللہ ہوٹا ملتان شریف مرسل غلا مرسل صاحب کی شادی ملتان شریف شہر غلہ گدام چوک ریلوے لنگر کتاب ناچیفیت سے انتار کا سبب چاند نسخہ رہ گن لوگوں ان شاء اللہ پھر میں بھی چھاپا گی راختہ لنگر کا انتظام ہے اور ختم سے بولنا اپنے شبدار شاپ صاحب <تصح>